یا بنی اسرائیل خطاب عام کے بعد خطاب خاص ہاشے پہ رابطہ لکھ لو خطاب عام کے بعد خطاب خاص اب تم بتاؤ خطاب عام کہاں تھا یا یونا سو بدو یہ خطاب خاص ہے وہ عام لوگوں کو خطاب تھا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 بنی شرائر میں کہا تھا پہلی کتابوں کا علم تھا اور بنی اسرائیر میں سلطنت چلی آ رہی تھی یا نہیں یہود و نصارہ کے اندر سمجھے جی بہرحال مذہب بھی تھا ان کے اندر جیسا ہی تھا بگاڑ دیا انہیں جو کہ سلطنت بھی چلی آ رہی تھی تو حضرت جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں بھی مدینہ کے ساتھ یہود کی آبادی تھی ارد گرد رومیوں کی سلطنتیں بھی تھیں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 یہ سدھر جائیں تو دنیا سدھر جاتی ہے ان کے اندر بگاڑ ہو تو دنیا بگڑ جاتی ہے اس لیے ان کو کتاب کیا گیا تقریباً حضرت کا شیر ہے ایک بزرگ کا وہ فرماتے ہیں کن کا ہے جی نہ بھول گیا ہے آپ بتائیں شیر کن کا ہے امام ابونی بونی اللہ علیہ کے شاگرد تھے نا جی اچھا جی وہ فرماتے ہیں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 ملوک بادشاہ مولوی پیر یہ سب کھا رہے ہیں سمجھ تو بنی اسرائیل کو کتاب کیوں کیا گیا समझ آئی بات یا نہیں میں نے کیا لکھوایا ہے کتابیام کے بعد کیا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھو بنی اسرائیل کے लिए اسلحی پروگرام بنی اسرائیل کے لیے اسلحی پروگرام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 اسرا کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا کیا صفوا اور ایل با معنی اللہ صف اللہ یعنی اللہ کا برگزیدہ بندہ یا اسرا کا معنی عبد بھی کرتے عبد اللہ یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے اسرائی یا بنی اسرائی یعقوب علیہ السلام کی اولاد وہ مولویو پیرو صاحبزادو کہتے ہیں بزرگ نوز بل الگان یہ گان بان بڑی خرابی کرتے ہیں گان ہاں؟ گان کا لفظ جہاں آ جائے نا خدا ان کو سدھارے تو بڑی اچھی بات ہے اے اولاد یعقوب علیہ السلام کی صاحبزاد گان اب کرو نعماتی یاد کرو میرے احسانات لیکن اوپر حاشے پہلے کھلو اس رقو میں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 دو ہے یہ آٹھ ہیں گے اور پورا کرو میرے احد کو بےل ایمان و تاس نیچے لکھ دو ایمان لاؤ فرم کرو بو فو بے احدی ایمان و تاط ایمان لاؤ اطاعت کرو تم میرے احد کو پورا کرو او ف بےدے کم میں پورا کروں گا تمہارے آہد کو میں نے جو تمہارے ساتھ آہد کیا ہے نا کہ تمہیں بحشت میں داخل کروں گا اچھا سواب دوں گا تو میں بھی اپنا ہاتھ پورا کروں گا اوفو بے آدی تم میرے آہد کو پورا کرو او فاد کو میں تمہارے ہہد کو پورا کروں گا بھائی یا فراہب اور خاص مجھ سے ڈرو تم یہ امر نمبر کتنی ہے فراہب تین ہے بھائی سورت میدا کے اندر اس احد کی تشریح ہے سورت میدا میں کیا ہے اس احد کی اچھا جی تشریح یہی ہے وَا اخذ اللہ و بارن سردار لیے وقال اللہ, اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں لَئِنْ اکم تم صلاح تھا بات ہے تو مجکن بھروسلی واہ زر تمہ تم اللہ آپ سنا تم یہ کام کرو آگے کیا ہے لا سیاحت کم یہ اللہ کا باد ہے والا جنا جنات قادری میں یہ ہے تم وہ کام کرو میں یہ کام کروں گا بحث میں داخل کروں گا تو ان دونوں ہادوں کی تشریح کس کے اندر ہے سورت میدا کے اندر ہے سنجے جی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 معذوف ہے بہت جگہ معذوف ہے پہلے بھی ہے بیما انضل تو ایمان لا سات اس کتاب کے کہ اتارا میں نے اس کتاب کو قرآن کے ساتھ مصدقان دراحل کے تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب ان کتابوں کی جو تمہارے ساتھ ہے بھائی قرآن جو ہے تورات انجیل کا مصدق ہے نا کیسے مصدق ہے اس لحاظ سے بھی مصدق ہے کہ قرآن کہتا ہے تو رات انجیل زبور خدا کی کیا ہیں کتابیں ہیں اور اس لحاظ سے بھی مصدقہ ہے غور کرو کہ تو رات انجیل زبور میں تھا کہ نبی آخر زمان آئے گا اس کے اوپر قرآن نازر ہوگا اب جب قرآن اترا تو مصدق بن گیا ان کا اے نہیں ابھی میں کہوں کہ ادھر اثر کے ٹائم میں مولانا عبد المجید صاحب لدھیان تشریف لائیں گے ایسے میں اگر کہوں اور وہ تشریف لائیں تو میرے مصدق بنے گیا نہیں اگر نہ لائے تو میری بات غلط ہوگی اس کو بھی مصدق کہا جاتا ہے تو پہلی کتابوں میں کیا تھا کہ قرآن اترے گا نبی آئے گا تو حضور تشریف لائے تو حضور بھی مصدق بن گئے قرآن نازل ہوا تو قرآن کا بن گیا پہلی کتاب کو سرچ کر دیکھا یہ سدا ہے, ہے. دوسرا معنی. تصدیق کرنے والا ان کتابوں کے تمہارے ساتھ ہیں. بلا تکون کتنی عمر آ گئے تھے چاہ اب نہیں شروع ہو رہی ہے بلا تکون کے نیچے لکھو نہ اور نہ ہو تم پہلے پہلے کفر کرنے والے ساتھ اس کے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 کریں گے مولوی پیروں کو خطاب ہے اور مولوی پیرو بنی اسرائیل والے نہ ہو تم پہلے پہلے کفر کرنے والے بلا تشترو یہ ناہ نمبر کتنی ہے جی آہ. یہ نہ دین فروشی سے کیسروں کا گیا اور دین فروشی دین کو بے چونا دین کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کتنی بڑی نعمت دی ہے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 کل میرے خیال سے پتا نہیں اکرا کا پروگرام تھا تو ایک کاری سے سامنے کا آواز ہی وا اس کاری کو دس ہزار روپیہ دے رہے ہو اس کو پچاس ہزار روپیہ دو کتنی یا لاکھ روپیہ دو وہ بھی غلط کہا اس نے وہ لالچی بن جائے گا وہ کاری یا نہیں جس کو لاکھ روپیہ ملا ہے ایک مجلس کے اندر وہ لالچ آ جائے گی اس کے دل کے اندر سمجھے کال کو جا ہی پڑے گا دل میں کیا ہوگا لاکھ لاکھ لاکھ یہ <laughs> غلط کرتے ہیں आ, جس کسی نے کہا بالکل غلط تھا چاہے کہنے والا بڑا کاری ہو کہنے والا کیا بڑا موفیق ہونا غلط کیا ہے لالچ پیدا کرتے ہیں تو <laughs> <laughs> اللہ نے کیا فرمایا سمن کلیلا تو کیا سمن قلیل نہ لو کثیر لو میرے محترام قرآن کے مقابلے میں سارے سمن کلیل ہیں ہے قرآن کے مقابلے میں کیا ہے چاہے ساری دنیا اور کائنات کی رقم ہو سونا چاندی ہو قرآن کے کی مقابلے میں کیا ہے مکاؤ دنیا کلیل قرآن پاگو دوسری جگہ نہ خرید کرو تم میری ایتوں کے وا سمن کلیلا ویا کوں اور خاص مجھ سے ہی ڈرو یہ امر سال کا یادہ ہے بھئی پہلے بھائی یا فرہابن تھا یا نہیں اس کا یادہ ہے وہ فرہبون تھا یا کیا ہے فتقون ہے بھائی پہلے انسان کے دل میں تھوڑا تھوڑا خوف پیدا ہوتا ہے نا اس میں کیا کہتے ہیں راہبت کیا کہتے ہیں پھر وہ خوف بڑھتا ہے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے پھر اس کا نام کیا ہو جاتا ہے تقوی کیا ہو جاتا ہے اس صرف پہلے راہبت تھا پھر کیا کہا تکوا کا تو تکرار ہے اسی کا کیا لکھا ہے امر سالس کا یاد ولا تل بس کا بل بات یہ ناج نمبر کتنی ہے جی جی بتائیے تین نہ خلط ملت کرو حق کو ساتھ بات کے و تقلح کا یہاں بھی لا مقدر ہے اور نہ چھپاؤ تم حق کو یہ نج نمبر کتنی ہے جی حالانکہ تم جانتے ہو ذرا غور ہونا ایک آدمی آیا مولوی صاحب کے پاس کہیں بھی حضور بشار ہیں یا نہیں ہیں ہاں حضور بشار تو ہیں لیکن خاکی بشارنی نوری بشار ہیں بشار تو ہیں لیکن خاکی بشارنی کا ہیں تو یہ حق کو باطل کے ساتھ خلط مرد کیا نہیں پہلے بشر تسلیم کیا یہ حق کا ہے پھر باطل کو حق کے ساتھ خلط مرد کر دیا پہلے بشر مانا پھر کیا کہا خاکی بشر نہیں کہا ہے نوری بشر ہیں بھئی بشر سارے خاک کی ہوتے ہیں یا نوری بشر بھی قسم ہے تمہارے اندر کون سے ہیں خاکی بشر اور نوری بشر تقسیم کرو یہ نوری بشر ہے وہ خاکی میں ہے ایسے بشر سارے کسی اولاد ہیں تو آدم نور سے بنے ہیں یا خاک سے ایسے ہے نور اللہ نے تو بشر کو مٹی سے بنایا آدم کو تو جب ان خال کم باشرمن تین ہے تو سارے بشر کیا ہیں ہیں لیکن اس مولوی صاحب نے کہا کر دیا جی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 یہ بنی اسرائیل کے جو ملہ تھے نا وہ بھی حق کو باطل کے ساتھ خالم کرتے تھے ان سے جب پوچھا جاتا کہ تورات کے اندر تو ہے بشارتیں ہیں نبی آخر زمان کی تو کہتے ہیں بشارتیں آئیں یہ کیا کہا حق کہا لیکن اوصاف غلط بیان کرتے تھے وہ یہ تھا کہ نبی آخر زمان کی آنکھیں سرمیلی ہوں گی یہ سرمے کی طرح انہوں نے کہا جا نیلی ہوں گی کیا ہوں گی حالانکہ نیلیاں خراب نہیں ہوتی وہاں تھا کہ درمیانہ کاد ہوگا ان میں لکھ جا کہ بہت لمبا قد ہوگا ایسے اپنی طرح بھی منا سمجھا آگے کیا ہے واقعی مسلط امر نمبر پانچ اور قین کرو نماز کو امر نمبر پانچ بات زکات دیتے رہو زکوۃ کو یہ کتنی نمبر ہے جی چھ برکہ رقوع کرو سعد رقوع کرنے والوں کو امبر نمبر کتنے ہے جی یہ رقو اس لیے کہا حالانکہ نماز میں تو آ جاتا ہے نا فیمس تو رقوق اعلیٰ اس لیے ذکر کیا کہ یہود کی نماز میں رقو نہیں تھا اس لیے فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ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 ان کے بعض رشتے دار مسلمان ہو گئے تھے ان کے بعض رشتے دار کیا مسلمان ہو گئے تھے تو وہ مسلمان رشتے دار پوچھتے تھے ان بولوں سے بھئی ہم جو مسلمان ہوئے ہیں بتاؤ ٹھیک ہے تو ان کو علیحدگی میں کہتے ٹھیک ہے کیا یہ نبی سچا ہے آخر زمان واقعی ان کی صفات موجود ہیں تو کے اندر پھر وہ کہتے تم ایمان کیوں نہیں لاتے وہ کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لاتے ہماری مجبوری ہے ہم ہے پیر کیا اگر ہم ایمان لے آئے تو ہماری پیری مرید ختم ہو جائے گی مرید بگڑ جائیں گے بات آئی سمجھ یا نہیں آئی سمجھ یہ اصل بات تھی فرمایا کیا حکم کرتے ہو تم لوگوں کو نیکی کا اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ آگے سمجھ لوگوں کو نیکی کا وان تم تطلون الکتاب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 کہ عالم کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے عالم کو آ, یوں نہیں کہا گیا کہ بے عمل کو واعد نہ ہونا چاہیے یوں کہا گیا تم عالم ہو تمہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ بے عمل نہ بنو عالم کیا بنے بل بنے یوں نہیں کہا گیا کہ بے عمل کو نفسیاتی نہ کرنی چاہیے چلو میں بے عمل ہوں ایک گناہ تو کیا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 یہ سمجھا یہ فرق ہے اندیو چیزوں سمجھو وستا بھی صبر و سلاد یہ امر نمبر کتنی ہے جی آٹھ آٹھ امر تھے نا امر نمبر آٹھ لکھو اور سا سا لکھو حب مال و کا علاج مال کی محبت اور مرتبے کی محبت اس کا علاج ہے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 اور حب جہ بھی تھی ہب جا کیا وہ پیری تمہاری پیری ختم ہو جائے گی ہم پیر بنے ہوئے ہیں تو یہ علاج ہے حب مال جہاں کا پر میں اس تعین بھی صبر و صلاح مدد حاصل کرو تم ساتھ صبر کی جو صبر جب آدمی کرتا ہے تو مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے نہیں مثال کے طور پہ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 ڈیڑھ سو روپئے کے اندر تقریر کر کے واپس آ گیا اور اس کو ڈانٹ پلائی میں نے شکیل جائیں میرے میں نے کہا تمہارے پاس پیسے زیادہ ہیں کہ یہ کہتے ہو کہ ایسی کار کر کے آؤ واپس لے جاؤ آخر پیسے تو تم نے مدرسے سے دینے تھے تو یہ پیسے مدرسے پہ خرچ کر لیا کرو ٹھیک ہے سڑک بھی اچھی ہے بس بھی آ رہی ہے تو میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں تو آپ بھی ایسے کرو گے عمل کرو گے یا نہیں کرو گے یا ہوائی جہاز سے اڑو گے میں ہاں؟ ادھر ہوائی جہاز پہ آئے ہوں مجبوران آیا ہوں رہی جہاز پہ بھی آیا ہوں کیا کہ مجبوران کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے بدھ کو شروع کرانے کیا تھا وعدہ لیکن منگل کو میں پڑھا رہا تھا ویہاڑی جو ملتان سے بہت دور ہے خانے وال سے بھی بہت دور ہے وہاں شام تک سبق میں پڑھوں تو پہنچ سکتا تھا آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتا تھا تو مجبوری کی وجہ سے ان کو کہا بھائی ٹھیک ہے وہی جہاں کا ٹکڑ دے تو مجبوری اور بات ہے ورنہ عام طور پہ آپ سادہ سنگی گزارے صبر کرو گے تو مال کی محبت ختم ہو جائے گی جا کی محبت بھی ختم ہوگی مرتبے کی بات ہے مدد حاصل کرو تم ساتھ صبر کے اور نماز کے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 اور وہ غریب لہو لبان ہو گئے بچہ اور بچی بکریاں چرانے والے لہو لبان ہوئے بیٹھے ہیں لیکن رو نہیں رہے تو ہم نے ان کو گاڑی پہ اٹھایا اور قابو لے ہے طالبان کے دور کی بات ہے سمجھے رو نہیں رہے تو ایک ہے صبر المصیبت کے مصیبت کے اوپر چیز پکار نہ کرو یہ سمجھ آ گیا دوسرا صبر انل ماسیت دوسرا کیا ہے صبر انل ماسیت گناہ نہ کرو سبر ماسیات کس کہتے ہیں گناہوں سے رک جانا کہیں ٹی وی کے ڈرامے لگے ہوئے ہیں نا تو آپ نے وہ نہیں دیکھنے گھروں کے اندر بھی ٹی وی امی نہیں رکھنی یہ کیا ہے سب رن ماسیات ہے سمجھے چاہے بیوی تمہارے ساتھ لڑے بھیڑے اس کی بات نہیں مانی تیسرا صبر کا کس میں کیا ہے جی سبرتا کیا آ, اللہ کی عبادت پہ فرم برداری پہ ڈٹ جاؤ کے تین قسم ہے کبیر خاشین سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہا یہ ہا ضمیر کا مرجع کس کو بنائیں گے پہلے کتنی چیزیں ہیں دو چیزیں ہیں صابر اور سلاد تو انہا ہونا چاہیے انا ہما ہونا تو بعض حضرات اس کا مرجع سلاد کو بناتے ہیں لیکن میں اس کا مرجا بناتا ہوں استیانت کو ہا کے چلی کو استیانت تو استیانت میں دونوں چیزیں آ جائیں گی یا نہیں آئے گی ہاں زمیر کا مرجا کس کو میں بنا رہا ہوں جی ہاں سلاد کو نہیں استیانت کو تو استیانت میں دونوں چیزیں آ جائیں گی نہیں استعانت بھی خبر وہ سلاد آ گیا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 مگر ان لوگوں پہ جو خواہشین ہیں آجزی کرنے والے کون اس کے اوپر یہ کوئی چیز ہاری نہیں ہے اللہ دین یا جنون یہ صفات ہیں خواہشین کے خواہشین وہ ہیں جو یقین کرتے ہیں یہاں یعنی زن بمن کا ہے یقین کرتے ہیں بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب کو اور بے شک وہ طرف اس کے لوٹنے والے ہیں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 اللہ دین کا معنی یہ ہے جو یقین کرتے ہیں کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب کو اور بے شب و لوٹنے والے شواب ملے گا شہید اسلام -e ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام -e مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحیمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلامی مواد و کلّی سے ہر چیز کے پیدا کرنے والے